الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على فيدي للنبياء والمصليين وعلى آله وصحبه يزمعين أما بعد فاوض بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَانُوا تَتَمَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَحَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوَعِنُوا صدق الله العليف العظيم إِنَّ الضَّارَ وَمَلَائِكَةُ أَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِين أمنوا صلوا صلی اللہ علیہ قرآن کریم کی جو آئے مقدسہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے شاید کا سرزمہ یہ ہے انگلن لدین اقال اور ابد الباغ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے مستقام پھر اس پر وہ قائم رہے تطنت والے ہی مل کا ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تاف تحزن اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ ہم کرو وہ اب شروع اور خوشخبری اور بشارت حاصل کرو جنت کی اللہ کنتم تو آدون وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو خلوص و انتہائی نیت کے ختم اور دل کی گہرائیوں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا دل کی گہرائیوں سے تصدیم کی اور پھر وہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح سے بھی اس طرح کے عمل سے دو چار نہیں ہوئے اور ان کی ذات سے کوئی ایسا عمل یا ایسا خیل کہ جو ایمان کے منافی ہو اس کا سدور ان سے نہیں ہوا ایمان پر اس طرح کا سباٹ اور ایمان پر اس طرح سے عمل جاری رہا کہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت اور کوئی بڑے سے بڑا امتحان ان کے پائے استقامت میں کسی قسم کی ایسی حرکت کہ جو دین اسلام کے منافی ہو اور جو مذہب اور شریعت کے منافی ہو کسی صورت میں ان سے ایسا مظاہرہ نہیں ہوا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کو اپنا رب کہنے والے تو بہت ملیں گے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہنے والے تو بہت نظر آئیں گے لیکن اگر ان کے قول آف فیل اور ان کے عمل کو دیکھا جائے اور اس پر نظر کی جائے گی تو بہت سی باتیں ایسی سامنے آئیں گی کہ جو ربوبیت کا دم بھرنے والے ربوبیت کا اقرار کرنے والے وحدانیت کو تسلیم کرنے والے وحدانیت پر یقین کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جو بالکل اس روح کے منافی ہوگی ان کا طرز عمل خود یہ ثابت کر رہا ہوگا کہ یہ اگر کس زبان سے تو اللہ کو اپنا پروردگار اللہ کو اپنا مربی کہہ رہا ہے لیکن قول و افیل میں یکسر تضاد نظر آتا ہے ہاں اگر استقامت کا مظاہرہ اور سے کا مشاہدہ کرنا ہے تو پھر یہ صورت حال ہمیں اہل اللہ میں نظر آئے گی وہ کہ جو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں جنہیں لوگ اللہ کا دوست کہتی ہے اللہ کا محبوب کہتی ہے خوشنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آپ کے معمولات اسی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے کیا شان تھی ان کی اور کیا ان کا شخص اور تشخص سے تعلق تھا حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک پہلو اس حوالے سے ان کا ایسا روشن اور ایسا منور ہے اور ایسا تابناک ہے کہ یہ کہیں اور نظر نہیں آتا اور یہی وجہ کی کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو جو رفت اور ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے حضرت خواج علی رواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بے شمار ایسے تارہ نمایاں نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ان اہل اللہ کا سردار کہا جاتا ہے کہ جن کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے وقف ہو چکی ہیں حضرت فوجہ علیہ نواز رحمتہ اللہ تعالی سرزمین ہند میں جب تشریف لائے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ اللہ کا نام لینے والا خاص خال ہی نظر آتا تھا سرزمین ہند میں وہ دور تھا کہ جہاں جگہ جگہ بدخانے قائم کیے ہوئے تھے جہاں غیر اللہ کی پرستش شب اور جاری اور ساری تھی جہاں کفر و وحاظ کا دور دورہ تھا اور ہر طرف کفر کی روشنی پیدا ہوئی تھی ایسے نازک وقت میں حضرت خواجہ کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات بھگتی ہوئی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھی اور اس راہ میں اور اس راستے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو کس مراحل سے گزرنا پڑا ہے وہ یقیناً آپ ہی کا حصہ تھی اس وقت کے راجات کیا کیا جتن نہیں کیے ہیں آپ کو سرزمین ہند سے نکالنے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس وقت ہوتی دنیاوی اعتبار سے تو وہ بھی کھٹے ٹیک دیتے لیکن یہ روحانیت کے تعداد اور روحانی طاقت سے مالا مال جب آپ سے ان کا صادقہ پڑا ہے تو آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میں یہاں کوئی دنیاوی تب تو حاضر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں میری تشریف آبوری یہاں کسی جاؤ جلال اور کسی دنیاوی منصب کے حصول کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میرا یہاں آنا ہوا وہ موقع بھی آیا کہ جب ان بد نے اور ان ازلی شقیوں نے آپ کے سامنے اس دور کے بڑے بڑے جادوگر کھڑے کر دی یہ ان کی حماقت تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے اور وہ یہ جان رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معذریا بہت بڑے جادوگر ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر میں آپ نے اپنے قدم مینت نزول سے اس کو شرم بخشا تو اس وقت کا بہت بڑا سفلی طاقتوں کا مالک جو اپنے فن میں حاضر کیے ہوئے تھا رام اور جس کا بہت محتدل تھا اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے خلاف اس کو اور وہ اپنے گروہ کے ساتھ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا ہے اور اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی سے گفتگو شروع کی ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی پہلی ہی نظر میں مشرفا اسلام ہو گیا تھا اور یہی چیز راجا کو کھٹتی کہ اتنی بڑی صفی قوتوں کا مالک کچھ نہیں کر سکا اور ایک ہی نظر میں وہ الگ گربیدا ہو گیا تو اب اس نے اس وقت کے یعنی پورے ہندوستان پر جس کی ساہرانہ کا سکا پیدا ہوا تھا کے دل پر بھی اس کا وہ آ, آ, اثر تھا آ, جے پال چوبی کے جو, جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جادو سکھلا چکا تھا اس کے بڑے بڑے چیلے تھے وہ بھی ساہرانہ کے مالک تھے اب اس کے بعد اس نے اس سے رجوع کیا اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو اذری شقی ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کی تبدیل کا اور کسی قسم کی جو ہے وہ اپنی زندگی سے ایسے معمولات کہ جو رہنمائی کا باعث بنے ان پر ان چیزوں پر کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ بہت سی باتیں دیکھ چکا تھا لیکن نہ صرف یہ کہ اس پر بلکہ اس کے چاہنے والوں اور اس کے ماننے والوں پر سوچا نہیں اور یہ وجہ تھی کہ اس نے یہ معاملہ اور یہ واقعہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تھی تو جے پال نے رجوع کیا اور کہا کہ اس طرح سے جی ایک دردیش آیا ہوا ہے کہ جس نے یہاں کے لوگوں کو بہتانا شروع کر دیا ہے اور انساج, کے کے بیٹھ کر اس نے پانی کو بالکل نجر کر دیا ہے اب تم اپنی قوتوں سے اس دردیش کو اجبیر سے اور سے نکال دو چنانچہ جے جی پال جو بھی جو سہرانہ کا بڑا جو ہے وہ مالک تھا اور بڑا اس کو گمن تھا اپنے اس پر جو ہے بہت تمال حاصل تھا اپنے چیلوں اور اپنے جو ہے شاگردوں کو جناب لے کر اور جادو کے جناب اثر سے وہ ہرن کی کھال پر سوار ہو کر اس طرح سے وہاں اپنے جو ہے سے روانہ ہوا اور اس کے جو شاگرد اور چیلے تھے وہ جناب جادو کے ذریعے سے یعنی ایسی صورت بنا کر آئے کہ, جیسے کہ سیروں پر سوار ہیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے جناب آگ کے انگارے پر سا رہے ہیں آگ کے گولے رہے ہیں اس طرح سے جناب یہ ساہرانہ جو ہے وہ چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس وقت انا ساگر کے قریب تشریف فرما تھے وہاں آ آ آ موجود ہوا اور ان کے اس خوفناک حملے سے اور ان کے اس خوفناک منظر سے یہ دیکھیے کہ اس پوری زمین جو ہے وہ جناب اس طرح کا نظارہ پیش کر رہی تھی کہ جیسا کہ یہاں پر بہت بڑا مارکا ہو رہا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ارد گرد ایک حصار قائم کر دیا اور وہاں تصبیح لے کر جناب اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور یہ جناب اپنے جادو کے اپنے ساہرانہ جو ہے وہ جناب معمولات کے جو ہے نظارے کرا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آگ برس رہی ہے اور جناب سامپ جو ہیں وہ چل رہے ہیں بہت سے انتر منتر کر کر انہوں نے جناب جادو کے اس قدر جتن کیے ہیں کہ وہ جادو جو سامپوں کی شکل میں نمودار ہو رہا تھا اور آگوں آگ کی شکل میں اور انگاروں کی شکل میں برس رہا تھا اس کا اثر صرف یہ ہوتا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حسار قائم کیا ہوا تھا اس حسار کے باہر باہر تو جناب یہ اس کا ظہور ہو رہا تھا اور یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں اور ان کا اثر دیکھنے میں آ رہا تھا لیکن حسار کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقات تھے ان پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا آخر اس تھوڑے جب سب یہ منظر لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی نے وہاں سے بر خاک ہاتھ میں لی اور جناب اس پر کچھ پڑھا اور پڑھ کر جاد, جادوگروں کی طرف اس طرح سے جو پھیکا ہے ان کا جو جادو اور ان کا جو ساہرانہ عمل تھا وہ سارا کا سارا جو ہے کافور ہو گیا اور وہ سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے اب اس کے بعد جب یہ چیز دیکھی تو اس کے جو چیلے اور اس کے جو شاگرد تھے وہ محب حیرت ہو گئے اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کا واسطہ اور ان کا سابقہ جو ہے کسی جادوگر سے نہیں ہے بلکہ بہت بڑے درویش سے ہے آخر جے جی پال جوگی نے اپنی آخری ساہرانہ کوشش یہ کی کہ جناب وہ جادو کے بلبوتے پر فضا میں اڑنے لگا اور اس کا منشا یہ تھا اور خواہش یہ تھی کہ فضا میں اڑ کر اور جناب جادو کے ذریعے سے حضرت فوضا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آگ کے انگارے اور آگ برسائے اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو مجبور کر دے یہاں سے نکلنے پر اب جناب جے پال جوگی جو ہے وہ اپنے جادو کے بل پر فضا میں اڑ رہا ہے حضرت خواجہ گشت کر رہا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اپنی رکھی ہوئی کھڑاؤں اٹھا کر فضا میں جو پھینکی ہے وہ کھڑاؤں فضا میں اڑتے ہوئے جے پال جوگی کے سر پر برسنا شروع ہو گئی اس قدر برسی اس قدر اس کے سر پر پڑی کہ وہ نیچے اترنے پر مجبور ہو گیا اور مجبور ہو کر اس کرامت کو دیکھ کر حضرت خواجہ غری نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور یہی آ کر اس نے اسلام قبول کیا توبہ کی جب اس کے شاگردوں نے یہ منظر دیکھا اپنے استاد کا تو وہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر گئے اور توبہ کی اور مشرب اسلام ہوئے حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیت ہوئے اور حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عرصے تک ان کی رہنمائی کی ریاضت اور مجاہدے اور عبادت میں ان کو مشغول رکھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس جے پال جوبی کا نام عبداللہ رکھا اسلامی نام عبداللہ رکھا حضرت کے شجرے میں جو عبداللہ نام آتا ہے وہ یہی ہیں بیا یعنی جنگل میں رہنے اور مسافروں کی رہنمائی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آپ اپنی زندگی کو وقف کیا اسی لیے ان کا لقب ہی بیابانی ہے حضرت عبداللہ بیابانی بانی جنگل میں اور صحرا میں جو مسافر راستہ بھٹک جاتے ہیں تو اب بھی یہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں کسی طرح سے بھی جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور اس طرح سے گھٹے ہوئے مسافروں کو ان کی منزل کی طرف جو ہے ان کو راہ بدلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ حضرت خواہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ جناب سمی اور, اور قوتوں کا اتنا بڑا مالک کہ جسے اپنے جادو پر اس ناز تھا اور بڑے بڑے راجہ اور بڑے بڑے اور اس دور کے بڑے بڑے حکمراں اس, اس کی اپنے دلوں میں تعظیم و تقریم رکھتے تھے حضرت فادہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت سے جو ہے وہ جناب اس کفر و شرک سے تائب ہو کر مشرف با اسلام ہو جاتا ہے اور اس کا اس قدر اثر ہوتا ہے کہ سرزمین ہند پر کہ پھر لوگوں کا جوک در جوگ اسلام داخل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں اس وقت جو ہے جناب اس مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ توقل کرتے ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے وہاں جو ہے اسلام کی جو شمع روشن کی تو پھر یہ روشنی پھیلتی ہی چلی جاتی ہے تو یہ تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ آپ نے جاری فرمایا ہے دو ہزار ایک دو ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے جناب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستحق پرت پر جو ہے کفر و شرک میں مبتلا انسانیت نے جو ہے وہ توبہ کی ہے اور اسلام کو جو ہے وہ قبول فرمایا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت جہاں جب تشریف لے گئے ہیں تو کیا کیا جو ہے کس طرح سے آپ کو جو ہے ستایا نہیں گیا کس طرح سے آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے ہیں انا ساگر کے قریب بیٹھے ہوئے حوض سامنے ہیں پانی کے لیے جب اپنے مرید مرید خاص کو بھیجتے ہیں تو جناب انا ساگر کے حوض سے اس, اس, اس, اس پان, وہاں کے پانی لینے سے جو ہے منع کر دیا جاتا ہے یہاں کا پانی نہیں لیا جا سکتا ہے یہ پانی بڑا متبرک ہے اس میں جو ہے دوسرا شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ مریض جو پانی لینے کے لیے نا ساگر جاتے واپس واپس نشیب لے آتے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شکایت کرتے ہیں حضور، وہاں تو وہ ہندو پانی بھرنے سے منع کر رہے ہیں پانی نہیں لینے دیتے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا یہ میرا لوٹا ہے یہ لے کر جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ ایک لوٹا پانی کے بھر لینے دیا جائے جمہوریت خاص پھر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰ کا وہ لوٹا لے کر رنا ساگر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ایک لوٹا بھر لینے دو حضرت بابا نے مجھے بھیجا ہے تو کہتے انہوں نے جو اس موجود تھے کہا کہ چلو ایک ایک لوٹا بھر لے لے دو ایک لوٹے سے کیا ہوتا ہے اس مرید خاص نے جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا یہ لوٹا انا کے پانی میں ڈالا ہے تو جناب دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی یہ کرامت کہ پورا انا ساگر کا جو ہوش تھا وہ جناب خشک ہو خو جاتا ہے سارا پانی جو اس لوٹے میں آ جاتا ہے دریا کو نہ ہوس کو کوزے میں بند کر لیا جاتا ہے اور واپس آ جاتے اب وہ بڑے پریشان کہ جناب ایک لوٹا اور یہ تو سارا جو خشک ہو خو گیا ہے اب وہ پھر آ کر جو حضرت خواجہ معافی شافی مانگتے ہیں اور کرتے حضور وہ تو پانی وہاں کا خشک ہو خو گیا اب تو پانی ہے ہی نہیں ہم ہمیں پریشانی لاحق ہو گئی ہے آپ معاف کر دیجئے اور اس کے بعد ہم آپ کو پانی سے نہیں منع کریں گے اب جتنا چاہے پانی آپ لے لیکن وہ پانی تو واپس آ جائے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ نے پھر اپنے اس مرید کو کو وہی لوٹا جو بھرا ہوا تھا لے کر بھیجا اور فرمایا کہ اچھا اس کو اس میں ڈالاؤ وہ جاتے ہیں اور جناب جیسے ہی لوٹا الٹتے ہیں وہ پھر حوض جو ہے لب بلب بھر جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ کمالات ہیں وہ کرامات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو ان سے جو ہے نوازا تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ روحانی طاقتیں تھیں کہ جس کا آپ نے ایسے مواقع پر جو ہے اظہار فرمایا ہے اگر وہ چاہتے تو پہلے مرحلے میں کہ جب آپ نے سرزمین اجمیر پر قدم رکھا تھا اور آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ بدتمیزی کی گئی تھی تو اسی وقت آپ ان کو جو ہے اپنے اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے لیکن نہیں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جو ہے قناعت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنے اخلاق سے اپنی تعلیمات سے ان کو جو ہے وہ درس دیا کہ پھر وہ درس ان کے دلوں سے نکل نہیں سکا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا اسلام کی آب میں اسلام کی ترقی و ترویج میں بہت بڑا حصہ معمولات کا تعلق ہے تو اللہ اکبر وہ کیا فرماتے ہیں ان کے کیا محفوظات ہیں وہ بھی جو ہے بڑے روشن ہیں اور وہ بھی جو ہے بڑے جو ہے یعنی اپنے اندر ایک مقام رکھتے ہیں اور ان کا بھی جو ہے ایک بڑا جو ہے عبرت کا پہلو ہے ان سے پوچھا گیا کہ جناب عارف, عارف کسے کہتے ہیں عارف लोग لوگ ہوتے ہیں اہلاللہ کون لوگ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ عارف وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل سے بشریت کی قدورت اور منافرت ختم ہو جاتی ہے اور عارف وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور فرمایا کہ محض عالم تصوف ہو کر صوفی بن جانا نہیں چاہیے محض عالم تصوف ہو کر صوفی بن، نہیں بن جانا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اخلاق کا نمونہ بنانا پڑے گا اپنے آپ کو اخلاق کا نمونہ بنانا چاہیے عارف وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے دور ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا میں حسد اور کینے کے اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کے علائق کو دنیا سے بالکل جو ہے وہ دور کر لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس دنیا آتی ہے اس دنیا کو اللہ کے راہ میں لٹا دیتا ہے اور حلم و عف, اللہ اکبر کیا جو ہے ان کا حلم کا اور عف و درگزر کا معاملہ تھا بے شمار واقعات ان کی زندگی کے ایسے ملتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس پر کس قدر کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا کس قدر نفس پر غلبہ تھا آج ہمارا معاملہ تو اس کے برعکس ہے کہ جناب ہم نفس کے غلام ہیں جہاں نفس اکساتا ہے جہاں نفس لے جانا چاہتا ہے ہم اس کی طرف جو ہے اس کی بات پر آمنا وسدہ کہتے ہوئے نفس کی دعوت پر کہتے ہوئے ہم اسی طرف جو ہے آنکھیں بند کر کے چل دیتے ہیں لیکن ان کا معاملہ دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا معاملہ ہے تبلیغ ہو رہی ہے اور ایک بدبخت آپ پر بدخاہی کی نظر کیے ہوئے ہیں اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے آپ کو سفے ہستی سے مٹا دے لیکن جسے اللہ رکھے جو اللہ کے دوست ہوں ان کو کون مٹا سکتا ہے ان کے خلاف کوئی کون قدم اٹھا سکتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت مصروف تبلیغ ہیں لیکن ایک ایسا بھی بدبخت اس وقت موجود ہے کہ جو آپ پر کسی طرح سے وار کرنا چاہتا ہے اور آپ سے اپنی دشمنی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کبھی یہ دیکھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں کہیں اس پر حملہ آور نہ ہو جائیں تو آپ خود ہی جو ہے دوران تبلیغ اور دوران اصلاح نفس فرماتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے تو تجھے کوئی کون سی چیز منع کیے ہوئے ہے تو اپنا کام کرتا کیوں نہیں ہے یہ آپ کا فرمانا ہے یہ آپ کا آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کے نکلنا ہے کہ جناب فورن جو ہے آ کر آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور حضور مجھے معاف کر دیجیے اور اسی وقت اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے ایسے بدبختوں اور ایسے جو ہے کفر و شرک میں اور ایسے اسلام کے دشمنوں کے دل میں ایسا جو ہے گہرا مقام پیدا کیا ہے کہ پھر ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ روشنی حاصل ہوتی چلی گئی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ کہ زندگی کے حالات اور ان کے معمولات ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ جناب جو اب آپ دیکھیے کہ ساری دنیا ان کو غریب نواز کہتی ہے کیوں کہتی ہے ان کا یہ فرمانہ ہے وہ ہمیشہ اپنے مریدین کو یہی تلقین فرماتے تھے یہی وسیعت فرماتے تھے کہ دیکھو غریبوں سے شفقت کرتے رہنا غریبوں سے پیار کرنا غریبوں سے محبت رکھنا ان غریبوں سے محبت جو رکھے گا تو اللہ اس سے محبت رکھے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا یہ ان کی غریبوں پر شفقت اور محبت ہی کا تو معاملہ ہے کہ آج ان کو جناب غریب نواز کے معزز لقب سے دنیا یاد کرتی ہے اور جہاں تک ان کا تعلق تھا تو بڑے مالدار گھرانے کے چشم و شراغ تھے بڑے معزز گھرانے کے چشم و شراک تھے لیکن غریبوں کی محبت ان کے دلوں میں ایسی جاگزی ہوئی ایسی راشد ہوئی کہ جناب انہوں, انہوں نے اپنا وہ سارا سرمایہ وہ قیمتی سے قیمتی باغ فروغ کر کر بھی غربا پر جو تقسیم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ غربا سے ان کو عملی محبت ہے زبانی نہیں الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ کردار کے ساتھ ان کی غربہ سے محبت ہے اسی لئے تو آج دنیا ان کو غریب نواز کے نام سے یاد کرتی اصل نام تو کوئی شاید و ناظرین کوئی جانتا ہوگا غریب نواز خواجہ غریب نواز اللہ تعالیٰ نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ ہم نے جو ان کے خاندان کے کسی فرض سے ملے لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس محسوس لقب ہی کو آپ اسی پر آپ غور کر لیں تو دیکھ لیں کہ ہر قصو ناکت ہر عام و خاص ہر جو ہے وہ شخص کی زبان پر یہی جو ہے لفظ آتا ہے یہی جو ان کا لقب جو ہے وہ جناب ورد زبان ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ حقی... وہ حقیقی تعلق ہے ان کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کہ جس میں کوئی نفسانیت نہیں تھی جس میں کوئی جو ہے ساتھی غرض وابستہ نہیں تھی اصل بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے اور ان کے معمولات سے اور ان کے کردار سے یہ سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں جہاں کہیں اپنے معمولات میں کوئی خامی یا کوئی نقص ہے اس کے حوالے سے اور اس اعتبار سے پائیں ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مثل مثلِ رہ بنا کر اس پر جو ہے ہم عمل کریں اسی میں ہماری نجات اور کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان محبوبین کی محبت اور جو ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے توفیق کی نہیت فرمائے واقع اللہ رب المین